الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الذين أعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لن نقص عليك من أنباء يسل مَا نُصَدِّقُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يَعْمَلُونَ وَلَا مَقَامَتُكُمْ إِلَّا عَامِلُونَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول ہیں ہم سب ایمان رکھتے ہیں اللہ ہمیں اس ایمان کا کامل فائدہ دے آمین اور ہم انہی کے راستے میں نجات اور باقی سب راستوں میں ہلاکت سمجھے آمین اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راستہ چلنے کے لیے ثابت قدم رکھنے کا ذریعہ پہلے انبیاء اور رسل کے قصے بتاتا ہے بک اللہ نقص ومبا رسول یہ جو سارے ہم نے قصے آپ پر بیان کیے انبیاء کی خبروں میں سے اور رسل کی خبروں میں سے علیہ مشخلاۃ ما نثبت تو عادت خاص کر رسول جو رسالہ دیے گئے تاکہ ہم اپنے آپ کے دل کو مضبوط کریں اس دعوت حقہ پر قیام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کو اس کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام بھی بغیر ضرورت کے نہیں کرتا ہر کام کا کوئی مقصد ہے اور اللہ کا ہر کام حکمت بالغ اور عدل پر مبنی ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے تو اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انبیاء و رسول کے قصے بیان فرماتا ہے ہی فوک ماں نب بحی فو, فو آدق تاکہ اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں وَجَاءَكَ فِي جافی حاض اور اس کتاب میں آپ کے پاس حق آ چکا سچی بات و مئو عیدا تم و ذکر اس میں نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے یعنی یہ قصے صرف نبی الخلاط وسلام کے لیے نہیں تھے یہ رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے ثابت قدمی کا باعث ہوں گے تو قرآن جن گھروں میں موجود ہے اور الحمدللہ ہم سب کے گھروں میں موجود ہے اور جتنا جتنا قرآن کسی کے سینے میں محفوظ ہے اسی لیے قرآن کو یاد کرنے کے بعد بھول جانا کبیرہ گناہ ہے کہ بھول جانے کی صورت ایک تو یہ ہے کہ اس کے مفہوم سے غافل ہو زندگی اس کی روشنی سے خالی ہو ایک بھول جانے کی جو ہے شکل یہ ہے کہ غفلت اتنی ساری ہو کہ اس کے لئے وقت ہی کوئی نہ ہو جو کبھی قرآن سیکھا تھا وہ بھی یاد نہ رہے کہ جائے کہ اس میں ہر روز علم کے اندر اضافہ ہو قبر تک پہنچتے پہنچتے آدمی کو بہت سارا قرآن جو ہے وہ سینے میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عمل اس کی تصدیق کرتا ہو تو پھر فرمایا کہ اے نبی ان سے قید دو لا امینون جو ایمان نہیں لاتے پہ عمالوں آلہ مکان نتی اگر تم نہیں مانتے اور ہمیں جھوٹا سمجھتے ہو اور ہماری بات تمہیں سمجھ نہیں آتی تو ٹھیک ہے پھر عمل کرو اپنے راستے پر چلو ان نا ہم بھی عمل کر رہے ہیں من تذر ان تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر اصل میں یہ دھمکی ہے اگر وہ سمجھے تو یہ آخری بات ہے کہ انبیاء رسول علیہ مسلاط وسلام اس وقت کہا کرتے ہیں جس وقت حجت کے میدان میں وہ اپنی قوم پر حجت تمام کر سکتے ہیں پھر یہ بات کہی جاتی ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا لقد کان عبر الباب أُلِ ان کے قصوں میں رسل کے قصوں میں انبیاء کے قصوں میں علیہم مصلاط ابرا ہے عبرت کا سامان ہے ان کے لیے جو الباب ہیں جو عقل کا استعمال کرتے ہیں جس سے اللہ نے انسان کو فضیلت دی اور بہت سی مخلوقات پر ماں کان حدیث بلاکن تصدیق یہ تو گھری باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ قرآن جو ہے یہ تصدیق ہے اس سے پہلے جو کتابیں گزر چکی اور جو عمدہ سلاطلام پر وحی ہو چکی اس کی بس اور تفصیل ہے کل شلیم ہر شے کی وہ ہدَََ رحمت قومی اور رہنمائی ہے اور ہدایت ہے اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے تو نوح علیہ صلاط الاسلام اول الرسول ہیں سب سے پہلے رسول جو مبوس ہے سب سے پہلے نبی آدم ہے علیہ سلاط اسلام اس کے بعد جب شرک پھیلا لوگوں نے قوم نوح کے اندر پانچن پاس کی پوجا شروع کی تو اس کے بعد پھر نوح علیہ سلاط اسلام مبوس ہوئے سب سے پہلا شرک اس کائنات پر بزرگوں کی محبت میں غلوب کے تحت کیا گیا صحیح بخاری سے روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ ود سوا یوس یوک نسک قومی نو کے خالحین تھے لوگوں نے ان کے بت رکھ لیے یا ان کی تصویریں رکھ لیں اپنی محافل میں کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے پہلی نسلوں نے ان کو پکارا نہیں مگر بعد میں آنے والی نسلیں پھر ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگے وہ کام جن میں اللہ کے سوا کوئی حاجت براری نہیں کر سکتا ان میں بھی ان کی پکار لگانے لگی یہ شرک جس وقت پھیل گیا قوم میں تو اللہ نے اپنا نبی اور اپنا رسول نوح علیہ سلاط السلام مبوس کیا اور انہوں نے آ کر ایک شرک کا رد کیا تو اللہ تبارک و سورہ سرہود میں تفصیل کے ساتھ نوح علیہ سلاط السلام کی دعوت کو بیان کرتا ہے ہمیں قرآن کو کثرت سے پڑھنا چاہیے سوچ سمجھ کر اور جن لوگوں کو قرآن کا مخہوم معلوم نہیں ہے آج کیسٹیں دستیاب ہیں جن میں قرآن کا ترجمہ اردو میں بہت خوبصورت انداز سے پڑھا جاتا ہے پڑھنے والا دل ہلا کے رکھ دیتا ہے جس بھی کیسٹ کے اندر آپ کو زیادہ پذیرائی نظر آئے اپنے لیے وہ کیسٹ اختیار کریں اور جب آپ ایک ایسے کام میں ہوں جیسے سفر ہے آپ جا رہے ہیں جہاں ٹریفک بھی کوئی نہیں جیسے موٹر وے کا راستہ ہے آدمی بس اس طرح سے چلا رہا ہے کہ اس نے صرف اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے تو اس وقت آپ کیسز سن سکتے ہیں اپنے دفتر میں رکھ سکتے ہیں جس وقت آپ کو فالتو وقت آ جائے اور کوئی کام کرنے والا نہ ہو کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر انسان کے فارغ ہونے کا امکان ہے وہ اپنے ساتھ اس کیسز کو رکھا کرے اور سنا کرے بڑے لوگ قرآن اپنی زندگی میں قرآن میں سب سے زیادہ اثر ہے اور یہ اس لیے نازل ہوا ہے تو اللہ فرماتا ہے ولاقد ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف مبوس کیا علیہ سلاد وسلام اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ اپنے رسول کے ساتھ ہے جب وہ ان کو مبوس کرنے والا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر ان کی خوش نصیبی کیا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے انی لکم نذیر المبین نوح نے کہا علیہ سلاط و سلام کے بے شک میں تمہاری طرف کھلا ڈرانے والا ہوں کھلا ڈرانے والے سے مراد کیا امبیا رسول کی دعوت اور دعوت حقہ میں کبھی التباس نہیں ہوتا کبھی وہ غیر شریف نہیں ہوتی جیسے نبی علیہ سلاط نے فرمایا آنا نذیر عریان میں ننگا ڈرانے والا ہوں کیونکہ عربوں کی عادت تھی کہ بہت بڑا خطرہ کام پر تاریخ ہوتا ہوا دکھائی دے تو وہ کسی پہاڑ پر اپنی کمیز کو اتار کر آواز لگا لگاتے زور سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریح اس سے دی جو ایک بہت بڑے خطرے سے ڈرا رہا ہے اور یہ مثال آپ نے پڑھی لی میں کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن تم پر حملہ اگر ہونے والا ہے تو یہاں پر میں نظیر مبھی کلم کھلا ام دیا کی دعوت علیہ مسلاۃ اسلم اور دعوت حق کا کھلم کھلا ہوتی ہے گول نہیں ہوتی سب سے پہلی دعوت کی یہ خوبی ہے اور دعوت کیا ہے اللہ تعب اللہ میری دعوت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو انی اخاف علیکم کو یوم علیم میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں کہ تمہیں دردناک دن کا عذاب نہ پکڑ لے اس سے مراد قیامت بھی ہے اور دنیا میں جو عذاب آیا وہ بھی تو انبیاء علی مسلاط و سلام ڈرانے میں ہمیشہ آخرت کی یاد کو مد نظر رکھتے ہیں کیونکہ اس دنیا میں اگر انسان سوچے تو اس سے بڑھ کر ڈراوا کوئی نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں بڑے متقبرین ہم نے دیکھے اپنے چھوٹے سے عرصۂ حیات میں ایک تھا وہ کہتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط پھر ہم نے اسے اس کے اپنے اپنے لاؤ لشکر سے اسے پھانسی پر لٹکے ہوئے دیکھا ایک بنگلہ بندھو تھا اس کی لاش پڑی رہی وہ بھی اپنوں کے ہاتھ ہو ایک دس سال ترقی کے مناتا تھا اسے لوگوں نے کتا بھی کہا اور اس کا اپنا پالا ہوا شخص اس پر حملہ آور ہوا اور پھر جنہوں نے امام زامن پہن کر اپنی حفاظت کی وہ بھی اللہ تبارک کے وقت پر بہرحال اس دنیا سے چلے گئے تو بہت سے لوگ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں کوئی ایسی بات تو نہیں اتنا لمبا انتظار تو نہیں اگر غور کیا جائے تو وہ تو سب دیکھ چکے جو ہم پڑھ رہے ہیں آج ہم پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا فکال المال کا فارو من قومی تو مالا کہتے ہیں ان مقتدر لوگوں کو ان خوشحال لوگوں کو جو قوم کے بڑے ہوں جن کے پیچھے لوگ لگتے ہوں اس واسطے کہ ان کے پاس مال ہے ان کے پاس اقتدار ہے ان کے پاس اور اللہ کے دیے ہوئے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگوں کو پیچھے لگا لیتے ہیں تو انہوں نے کہا اس کہ کی قوم کے مالا نے ماں نرا کا اللہ باشارم نسلانا اے نخ علیہ سلاط وسلام ہم کو تو تم بالکل ایک بشر نظر آتی ہو جس طرح کہ ہم انسان تو بھی انسان کا دوسرا اعتراض ہمارا یہ ہے تیرے اوپر اور تیری دعوت کے اوپر ایک تو تو بشر ہے جس طرح ہم بشر ہیں کوئی خاص تیرے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم تیرے پیچھے لگ جائیں متقبر ہے نا کہ اپنے جیسے بشر کی بچر کی ہم جو ہے وہ اطتباع کریں اب بچر یحد کیا ایک بشر ہمیں رہنمائی کرے گا تمام انبیاء اور رسول سے ان ظالموں کا یہی کلام رہا اور قرآن یہ کہتا ہے وہ مانا اناس این مینو اجا اقالو اباس اللہ بچر لوگوں کو حق کے پہنچ جانے کے بعد آخر یہ انسان ہے اللہ نے دین فطرت پر پیدا کیا ہے اور آدمی حق کو باطل کی پہچان دیا گیا ہے دنیا میں کبھی وہ پیتل نہیں خریدتا سونے کی قیمت ادا کر کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا وہ انبیاء رسل کو پہچانت پہچانتے نہ تھے علیہ مسلاط اسلام جو ان کے اندر اصابق اور الامین کے القاب کے ساتھ پہچانے جاتے تھے جب انہوں نے دعوت دی تو وہ جھوٹے کیسے کرا پائے اختلف اللہ صرف ایک بات تھی وہ ماں مانا اللہ سے لوگوں کو ایمان لانے سے کسی شاعر منع نہیں کیا جب رہنمائی ہدایت جب روشنی ان کے پاس آ گئی وہ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے ان لا ایک بات میں انہوں نے کہا ابا صلاح بشر رسولہ اللہ نے بشر کو رسول بنا دیا یہ تو ہم نہیں مان سکتے اس طرح تو ہم اپنے جیسے ایک بشر کے جو کھاتا پیتا ہے جو دنیا کی حاجات ساری کی ساری جو ہے ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ان کے نیچے لگ جائیں ہم تو بڑے لوگ ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر کوئی رسول ہونا تھا تو ہم میں سے ہو جاتا جیسے وہ کہتے تھے کہ وہ کریا تین جو عظیماتین ہے ان میں سے کوئی ہوتا کوئی آتا فائس میں سے آتا یہ کس بستی سے آ ہے ما اضلاخر اللہ, اللہ رسول بھی ہو تو اللہ ان سے پوچھ کر چنے اللہ استفغر اللہ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو رسول کو مانا کرتے ہیں مگر اس وقت مانتے ہیں جب کہ وہ انہیں انسان نہیں مانتے رسول کو انسان ماننا رسول کو اللہ کے مقابلے میں ایک ذرے کا مالک نہ ماننا عالم الغیب نہ ماننا رسول کو مشکل کچھ حاجت روا نہ ماننا انسان کی طرح اللہ کے سامنے آج اور فقیر ماننا یہ رسول کی سب سے بڑی توہین ہے ان کے نزدیک وہ کہتا رسول تو وہ ہوا کرتے ہیں جو اللہ نہیں تو اللہ کے غیر بھی نہیں ماں اگر تفر اللہ, اللہ. نورم من نور اللہ اللہ کے نور میں سے نور وہی جو مستفی عرص تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر ماں تفر اللہ گر محمد نے محمد کو نبی م... گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دگا باز نہیں محمد یار گڑی والے کا شیر ہے اگر محمد یار گڑھی والے نے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بمی خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا اعوذ باللہ من نہیں یہ مشرقین کا پرانا مسالہ ہے آج کا مسالہ نہیں ہے کہ جب رسول مانا تو پھر اللہ تبارک مطالعہ کا تکرہ مانا کرنی والا مانا مخلوق اور اللہ تعالی کے سامنے فقیر اور اللہ کے سامنے محتاج اور بے قدرت اللہ کے مقابلے میں ایک ذرے کا مالک بنا ہو وہ نہیں مانا اور جب بشر مانا تو پھر پتھر مارے بشر تو رسول نہیں ہو سکتا رسولوں کو ہم بھی مانتے ہیں ماں سمے انحاظی آبا ہم نے یہ بات کبھی اپنے آبا سے نہیں سنی کہ رسول ایک ایسا آدمی ہو جو ہماری طرح اللہ کا محتاج ہو اور اس کے ہاتھ میں ذرے کی بھی قدرت نہ ہو اور وہ نہ عالم الغیب ہو نہ مشکل کشا ہو تو یہ ایک نئی بات نہیں ہے وہ کالو اباشر واحدن نہ کب پھر کہنے لگے کہ ایک بشر ہم میں سے اٹھے اور ہم اس کی اتباع کریں پھر تو ہم بڑی گمرائی میں پڑ گئے اور بڑے عذاب میں پڑ گئے کہ ہم سے چودھری ہم سے بڑے ہمارے سو سو مربع ہمارے ہزار ہزار مربع ہمارے دنیا کے بینکوں میں پیسے اور ہمارا نام اتنا چلتا ہے کہ دنیا ہمیں پہچانتی ہم لیڈر ہم لیڈروں کی اولاد ہم وہ خان وعدہ کہ ہر صورت ہم نے سے ہی پھر کر کسی نے حاکم بننا ہے تو یہ کیا بات کہ ایک آدمی جس کے سینے میں قرآن ہو اور قرآن کے مطابق چلتا ہو وہ ہمیں اپنی لاٹھی کے ساتھ آچر ہاں کے, کے پیچھے لگ جائیں یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے اسی سے امتحان لیا اور ہمیشہ انبیاء اور رسول علیہسلاسلام کی پکار پر لبیک کہنے والے جو ہوئے سب سے پہلے ضعیفوں نے لبیک کہا یہی پوچھا تھا کیسر نے کہ کیا اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگنے والے جو ہیں یا وہاں کے مقدر لوگ ہیں خوشحال لوگ اور سردار ہیں تو جواب دیا وہ سفیان نے تو دعافا تو وہ عالم تھا کتابوں کا وہ کہنے لگا ہمیشہ انبیاء اور رسل کے متبعین یہی لوگ ہوا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا فکالو انہوں نے کہا کہ مثلا نہ ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لیں یعنی موسا اور ہارون علیہ السلاۃ اسلام بقوما لَنَا عَابِدِينَ سب سے بڑی رکاوٹ جو دوسری آیت میں آ رہی ہے کہ یہ ہمارے غزیر اور زمین لوگ ہیں کہتے ہیں ہماری قوم تو ان کی جو ان کی قوم تو ہماری غلام ہے ہم ان پر کیسے ایمان لے مان لیں اور ہارون پر جو ہمارے غلاموں کا نبی ہیں غلاموں کے نبی کو ہم نہیں مان سکتے نبی ہوتا تو بڑے سرداروں میں سے ہوتا اور سرداروں کا نبی ہوتا علیہ سلاح وسلام پھر تو ہم مان لیتے اسی طرح سے ان کی ہمیشہ کٹ حجتیاں رہیں ککالوشر یہ دوں کہ ایک بشر ہمیں رہنمائی کیا کرے گا آئندہ یہ تو بڑی ذلت کا سامان ہے یہ تو ذلال ہے اور فور ہے بڑا عذاب ہے والا ان بشرا اے لوگوں اگر تم نے اتاش کی ایک بشر کی مسل کم جو تمہاری طرح ہے انز اللہ خاصر پھر تو تم کھلے گھاٹے میں پڑ گئے یہی وجہ تھی نل سلاۃ وسلام کی دعوت پر اب پکار پر لب نہ کہنے کی اور دوسری وجہ پہلی وجہ تو یہ کہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے دوسری وجہ یہ وما نرا کبا کام آرازی لنا یہ تیرے متبعین ہیں تیرے پیچھے لگ رہے ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے غذیل لوگ ہیں معذلہ اصطر اللہ استغفراللہ. یہ چھوٹے چھوٹے پیشے کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کون ہے بر جو عقل میں کمزور ہیں مرتبے میں کمزور ہیں عقل تو ہمیں ہے ہم سے مشورہ لے لیتا کہ نبوت کیسے چلانی ہے تم نے ان لوگوں کو پیچھے لگا لیا ہے یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ یہ کوئی سوچ سمجھ کر پیچھے لگنے کی حیثیت میں نہیں ہے معلوم ہوا کہ ت ہم ہاں نكا انہیں جب بنا رہا ہے یا انہیں کوئی مال کی لالچ دے رہا ہے کوئی اور وجہ ہے یہ ہمیشہ ان لوگوں کی غلط فہمی رہی جیسے آج بھی ہے اور ان کی غلط فہمی اللہ رب العزت نے تقوینی حالات سے دور کرنے کے لیے تمام سامان کیا کیونکہ اللہ رب العالمین ہے صرف رب المسلمین نہیں آج جس طرح سے امریکہ بالکل بے بخ ہو گیا کیونکہ قرآن اسی لیے آیا ہے کہ ہر زمانے میں قرآن کی روشنی میں چلا جائے اگر قرآن کے ساتھ حالات حاضرہ پر روشنی نہ ڈالی جائے تو پھر قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہم نے پورا نہ کیا ایمان لانے کے بعد آج امریکہ جس طرح بے بخ ہو گیا جس طرح اوباما دانت پیس رہا ہے اور اب تو مساجد کے اندر نماز کی نیت کرنے والے وہ لوگ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں کوئی انہیں دہشت گرد نہیں کہتا ساری اخباریں خاموش یہاں کے دن بم مارا کیونکہ ٹی وی میں اخبار میں کہا گیا کہ یہ دو جہاز گزرے اور میزائل کے گرنے کے بھی لوگ گواہ ہیں یہ کیسا کچھ کچھ تھا جس نے پوری مسجد کو گرا دیا نہ عقل اس کا ساتھ دیتی ہے نہ تجربہ اس پر شاہد ہے کہ ایک آدمی اپنے ساتھ بارود باندھے اور پھر دو منزلہ مسجد وہ فلک جو اس قدر مضبوطی سے کھڑی ہو وہ زمین بوس ہو جائے کیا یہ ممکن ہے کیا مسجدیں ایسی بنائی جاتی ہیں کھلونے کی طرح کہ ایک خود کش حملہ ہو اس کے اندر اور ساری کی ساری مسجد گر جائے یہ بکواس ہے اور کیا کیا وزیر اعظم کیا ہم نے امریکہ سے بات کر لی ہے ڈرون حملے کے بارے میں روز تم بات کرتے ہو اور روز حملہ ہوتا ہے ان حالات میں یہ دشمن دشمن کی عاجزی کا ثبوت ہے کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں کرنے کو رہا سوائے اس کے کہ جہاں پر بھی اسے خبر ملے کہ کوئی مومن کوئی مسلم کوئی غیرت مند نماز پڑھ رہا ہے وہاں سب کو قتل کر دے اس کو قتل کرنے کے لیے ہاں وہ خبر سچی ہو یا جھوٹی ہو گویا کہ دشمن کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور اس کے اسے اپنا انجام نظر آ رہا ہے انہیں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو یہ یہ جو بھی ہے تو کہا بعد یا رائے یہ تیرے پیچھے لگنے والے افساب الرائے نہیں ہیں یہ ہمیشہ آج بھی بات کی جا رہی ہے لوگ یہی کہتے کہ لوگوں کو بےوکوف بنا کر اپنے پیچھے لگا رہے ہیں بھائی بیوقوف کب تک وہ بناتے رہیں گے تم عقل مند بنانے والے کدھر چلے گئے ساری دنیا کو وہ بیوقوف بنا لیں گے تم اپنے منہ سے اعتراف کرتے ہو پرویز نے جو لیکچر دیا تھا امریکہ میں جس کے لیے ٹکٹیں بلیک میں بکی تھیں اپنے عہدے سے اترنے کے بعد اس میں اس نے صاف کہا کہ مغرب ہمارے ساتھ وعدے کرتا اور پورے نہیں کرتا اگر یوں ہی بے وفائی کرتا رہا اور ہمارا ساتھ میدان کے اندر چھوڑتا رہا تو وہ دل دور نہیں کہ لوگ اسامہ کے فلسفے پر چل نکلیں گے اس بدنصیب کے منہ سے یہ نہ نکلا کہ لوگ اسلام پر چل نکلیں اس نے اسلام کو اسامہ کا اسلام کہا یہ تانا بھی پرانا ہے کہ جس نے توحید کی بات کی اسے وہابی کہا کہ تم توحید والے نہیں ہو محمد بن عبد الوہاب کے اندھیر مقلد ہو آج جس نے حق کی بات کی اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے تو اس کا نام دہشت گرد ہے یا یہ کہا جائے گا کہ وہ اسامہ کے فلسفے پر چل رہا ہے اگر اسامہ کے فلسفے پر چلنا غیرت اظہار کرنا ہے تو پھر اسامہ کا فلسفہ بہت اچھا فلسفہ ہے وما نرا من فضل اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر کوئی فضیلت ہے کسی قسم کی ان کے نزدیک فضیلت وہی ہوتی ہے کہ دنیا میں کاریں موٹرے اور دنیا کے اندر انسان کے لا لشکر ہو یہ ظالم مادی پیمانوں سے ہر شے کو ناپتے ہیں یہ ڈھورے اور ڈنگروں سے بھی بدتر ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے عقل انسان کو دی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے تو وہ غیب پر ایمان لانے والے نہیں بر نزول حکوم بلکہ ہمارا تو گمان یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو اے نوح علیہ سلاۃ السلام آپ معذلہ اشت اللہ اور آپ کے ساتھ چلنے والے کالا جواب دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ سے یا قوم اے میری قوم آ ان کون تو آیا کتنی خوبصورت دلیل ہے اور کس قدر نرمی ہے اور کس قدر ہمدردی ہے رسول میں دعوت کے اندر یہی انداز ہونا چاہیے کہ جائے کہ وہ غصے میں آ کر ان پر برس پڑے اور ان سے سخت بات کرے بلکہ انتہائی عجیب وہ دلیل دیتے ہیں جس دلیل کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے کہ اے میری قوم ارا دیکھو تو صحیح ان انکن والا بیدینا کہیں اگر میں حق پر ہوا میں بئینہ پر ہوا چلو گمان کر لو یہ امکان دل میں لاؤ کہ اگر میں بینا پر ہوا میرے ربی اپنے رب کی طرف سے وہیں پر قائم ہوا رسول ہوا سچ مچ وہ آسانی رحمہ اور اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے مالا مال کیا ہوا من ان جو خاص اس کی طرف سے مجھے عطا ہوئی فعمیت علیکم اور تمہیں اللہ نے اندھا کر دیا ہوا اس رحمت کی پہچان میں اور میرے مقام کے ادراک میں ان تو میں زبردستی تم سے ہدایت کچھ جو ہے وہ چمیڑ دوں اور تم اس کے منکر کر ہوں گے تو نہیں ہو سکتا کہ ہدایت میرے اختیار میں نہیں کہ میں زبردستی تمہارے اندر گھسا دوں تو یہ کیا انداز ہے دلیل دینے کا یہ ایک ایسا انداز ہے کہ مد مقابل کو جذبات سے اتارا جائے کسی طرح سے وہ ٹھنڈا ہو کر چلو امکان کم از کم اس کا امکان دل میں لاؤ کہ میں صحیح بھی تو ہو سکتا ہوں تم اپنی عقل کے گھمنڈ میں جو دیوانے ہو کر میرا انکار کر رہے ہو کبھی یہ سوچ لو رات کی تاریخی میں کبھی اکیلے کھڑے ہو کر مسنا و فرادا دو دو کھڑے ہو جاؤ ایک ایک اکیلا کھڑا ہو جائے سم ماں تفکرو پھر تدبر کرو تفکر کرو ماں بس بکمن جنہ کہ محمد مجنون تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ و وسلم یہی لوگ کہتے ہیں کبھی یہ گمان تو کرو ظالم اگر میں سچا نکل آیا تو تمہارا بنے گا کیا کر اللہ کے ہاں یہی بات آج ان لوگوں کو کہی جاتی ہے جو اللہ کو بھول کر اپنے جلوسوں کا آغاز قبروں سے کرتے ہیں آج بھی قبر پر جو پوجا ہو رہی ہے وہ اتنی زوردار ہے جیسے نوح علی صلاحسلام کی قوم میں زوردار تھا کمی تو واقعہ نہیں بلکہ اس کا زور اسی سے واضح ہے کہ ان سیاستدانوں کو ان سیکولروں کو بھی امام دامن باندھنے اور سر پر دبے لے کر تصویر چلانے میں ہی اپنی کامیابی نظر آتی ہے اور قبروں پر حاضریاں دینے میں قبروں پر چادریں چڑھانے میں قبروں پر سونے کے پالش والے دروازے لگانے میں انہیں نظر آتا ہے کہ سیاست میں کامیابی ہے کیونکہ اکثر لوگ ان لوگوں کو اپنا الہ مانتے ہیں اور ان کی عبادت زور کے ساتھ ہو رہی ہے کوئی بے شک عقیدہ نہ رکھے جب وہ شرک کی حفاظت کرتا ہے تو وہ مشرقین میں شامل ہے محمد بن عبد البہاب رہی مہندا نے کہا شرک کے اڈوں کی حفاظت کرنے والا وہ بھی مشرق ہے اور اس معاملے میں وہ اپنی تنخواہ کا عذر کرے خوف کا عذر کرے کوئی ازر نہیں سوائے اکراہ کے قتل ہونے کا ڈر ہو ہمیشہ جیل میں رہنے کا ڈر ہو یا عرو کٹ جانے کا ڈر ہو اس کے علاوہ کوئی موافی نہیں تو یہ لوگ قبروں پر جاتے ہیں کیا اس جلوس کا جس نے اتنی شاندار ملک میں کامیابی حاصل کی کہ وقت کی وہ حکومت جو زوردار تھی اور اپنے مینڈیٹ کے ساتھ ان کے جمہوریت کے علاح کی پوجا میں پوری کامیابی کی ڈگری لینے کے بعد اقتدار میں آئی تھی وہ ہل کر رہ گئی اور ان لوگوں کے مطالبے انہیں تسلیم کرنا پڑے یہ زوردار تحریک اور اس کی کامیابی نے تو ان کو اور اس نشے میں دھت کر دیا اور اس غلطی کا اعتراف ان کے لیے مشکل اور ناممکن ہو گیا خواہ یہ مسجدوں کے اندر اس کا اعتراف کرے میدان سیاست میں اس کا اعتراف جمہوریت کا گلا گھوٹ دیتا ہے جمہوریت کی توہین ہے جمہوریت کے تقدس کی پامالی ہے خا اللہ رب العزت کے دل کے تقدس پامالی ہے معاذ اللہ اور یہ اس کی پامالی کرنے کی کوشش ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ بڑی جو پونجی جانے والی قبر ہے سب سے بڑی ان کی درگاہ ہے جس پر کرکٹر بھی جب میچ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو حاضری دیتے ہیں کہ بابا اپنی نگاہ میں رکھے اور کامیاب کروا دے معاذ اللہ تفتر اللہ سیاست دان بھی آغاز کرتے ہیں تو وہاں پر چادر چڑھاتے ہیں اور اس شرک کی حمایت کا لوگوں کو قوم کو یقین دلاتے ہیں تاکہ ان کی تحریر جمہوریت میں جان پڑ جائے اور جمہوریت یہی تو ہے اکثریت کا دین جو اکثریت چاہتی ہے اب ظلم اس پر ظلم در ظلم یہ ہے اندھیرے پر اوپر اندھیرا یہ ہے کہ اس کو اسلام کہا جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کے علم کو قربان جائیے وہ نہ ان پر آسمان کو گراتا ہے نہ زمین انہیں نگلتی ہے جبکہ وہ اللہ کے دین پر قرآن کے ہوتے ہوئے جو کہ محفوظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو اس کی شاہ ہے وہ بھی محفوظ ہے اور وہ اب طاعفہ المنصورہ جو اس کی ترجمانی کرتے ہوئے چپے چپے پر حقیقی اسلام کو پہنچا رہا ہے وہ بھی موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ لوگ یہ جراث کرتے ہیں اور اللہ رب العزت پھر بھی انہیں مہنت دیتا ہے وہ رحیم و کریم ہے نہ جانے ان میں کتنے توبہ کرنے والے ہیں اور کتنے اپنے انجام کو پہنچنے والے بہت سے اپنے انجام کو پہنچ چکے تو اس قبر سے آغاز آپ کہیں گے ایک ہی بات کو پکڑ کر بیٹھ گیا میں اس بات کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں پوری کاگریس کی شہادت دی رونق اس بات سے کہ اسلامی جماعتیں بھی اس میں شامل تھی وہ خاموش رہی وہ گونگے شیطان کا کردار ادا کرتی رہی کسی نے اس پر ٹوکا نہیں ہے کسی نے اس پر رض نہیں کیا کسی نے جدا اختیار نہیں کی کہ اب سے یہ تحریر جہنم کو آوازیں دے رہی ہے یہ جمہوریت کے تقدس میں رب ضلجلال والاکرام کے دین کے تقدس کو پامال کرنے لگے اور پھر اس گند کی ٹوکری پر اسلام کا لیبل لگاتے ظلم یہ ہے کہ پھر کہتے کہ اس راستے میں مارے جانا اسلامی جماعت کا امیر کہتا ہے کہ تم اگر مارے گئے تو میں تمہیں یہ خوشخبری سنا دوں کوئی شہید ہو جاؤں جاؤ اللہ تبارک و وطالعہ کے دین سے یہ کھیلنے والے اللہ کے دین کی اصطلاحات کو اپنی مرضی سے جس طرح چاہے توڑ موڑ کر بیان کرنے والے بس رب الجلال والاکرام الرحمن الرحیم ہے اس کی حسمت بالبا کا تقاضا کہ اس نے مہلت دے رکھی ہے ہمیں آج بھی پہچان نہ ہوئی تو ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے پکڑ آئی تو سب اسی میں دھر لیے جائیں گے اللہ محفوظ رکھے آمین, آمین, آمین, آمین, آمین, آمین تو کہتے ہیں میری قوم تم دیکھو اگر کہیں میں بینا پر ہوا اگر میں کھلی دلیل پر ہوا اور اللہ کی رحمتیں اللہ کے ہاں سے میرے اوپر برس رہی ہوئی اور تم کو اللہ نے اندھا کیا ہوا تو پھر کیا میں زبردستی تمہیں ہدایت پر گامزن کر دوں یہ تو میری قوت میں اللہ نے نہیں دیا وہ قوم اور میں تم سے کوئی مال بھی تو نہیں مانتا ان اجریا اللہ اللہ میرا تو اجر صرف اللہ رب العزت کے ذمے ہے میں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں کاری دلینا آمن ہوں اور میں کبھی بھی ددکارنے والا نہیں ہوں اہل ایمان کو اپنی مجلس سے اور اپنے ہاں سے امن ملاقوں وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں کیا دوسرے ملاقات کرنے والے نہیں تھے یعنی ملاقات پر یقین لانے والے ہیں اور ان کی زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے دن اور رات کوشش کرنے والے تو ان کو کیسے دٹکار دوں کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ان کو ہٹاؤ تو تمہاری بات سنیں کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر تمہاری بات سنیں یہ لوگ تو اس قابل نہیں یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ بلال کو سہیب کو اور ان لوگوں کو ہٹا دو پھر ہم تمہاری بات سنیں اور یہی نوح علیہ سلاط والسلام کو کہا گیا کم کو بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تم جہالت میں بھٹکتی ہوئی کون ہو اور کچھ بھی نہیں تو پہلی جو دو باتیں کہیں وہ کیا کہیں یہ کہا کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے دوسری بات یہ تھی کہ میں ان کو دھکار نہیں سکتا معلوم ہوا کہ دائی کبھی لوگوں سے اجرت نہیں لیا کرتا اگرچہ اس میں کوئی اپنے ذہن میں یہ بات نہ لے آئے کہ اگر اہل ایمان کی اب خلافت قائم نہیں ہے خلافت کا سکوت ہے تو آج کوئی اپنے کسی بھائی کو فارغ کر دے دین کے کام کے لیے اور اس کے خرچے کی ذمہ داری اٹھا دے کہ وہ لوگوں کو وقت پر نماز پڑھائے یا وہ لوگوں کو درست دروس کے ذریعے ہدایت سے ہمکنار کرے یا وہ لوگوں کو علم پڑھائے مدرسہ میں اور اس کی اس کے لیے وظیفہ تنخواہ اس کے اخراجات مقرر کیے جائیں یہ قطعی طور پر اجرت نہیں ہے اجرت یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے لوگوں کو ہدایت سے ہم کنار کرنے پر باقاعدہ اجرت حاصل کریں یہ انتہائی بڑا جرم ہے اور تعویل کے ساتھ جو لے تو بہرحال وہ جرم میں نظر تو آتے ہیں مگر ہم جرم کہہ نہیں سکتے ہمارے ایک بھائی ہے یوسف توحید سلائی مشین والے تو ان کے بردر انڈا جو سالہ صاحب ہیں ان کے ہاں ایک عالم جمعہ پڑھانے کے لیے آتے تھے اور ہر جمعہ کا آج سے کوئی بیس سال پہلے وہ دو سو روپیہ لیتے تھے تو جب وہاں پڑھانے کے لیے آئے اور لیٹ آئے تو انہوں نے ان کے بیس یا پچیس روپے کاٹ لیے انہوں نے کہا یہ کیا ان کا گھنٹے کہ آپ کے اتنے پیسے ہیں اس میں اتنے منٹ کم ہوئے تھے سمجھانے کے لیے تو میں نے کاٹ لیے تو یہ بہرحال ظلم ہے انبیاء بیا علی مسلاۃ وسلام کی دعوت اور آج جو انبیاء کے نہج پر دعوت دینے کے لیے اٹھا ہے اس سے کبھی کسی کو یہ شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اپنی گمی ہوئی قیادت کو تلاش کر رہا ہے یا اپنی بھیڑیں بڑھانا چاہتا ہے اور اپنا گروپ بنا کر ایک تنظیم کھڑی کرنا چاہتا ہے یا یہ دنیا کے مال کا حریص ہے یا کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے بلکہ ان سب چیزوں کے آزمائے جانے کے بعد انہیں بالکل ناکام ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب مجاہدین جو ہے باد یو رائے ان کو رائے کے آدمی نہیں ہے یا دسویں سیل کلچر ہے سارا جو جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے یہ لوگ ہو سکتا ہے مخلصین ہوں اگر مخلصین ہے تو انہیں جو مرضی اپنے راستے پر لگا لیں امریکہ کے کھلونے ہیں امریکہ ان سے کھیلتا رہتا ہے بڑا کھلونا اسامہ بن ہے یہ چھوٹے کھلونے اگر کوئی اسامہ کو مان بھی لے گا مخلص تو وہ یہ کہے گا کہ مخلص ہونے کے باوجود کل سے آری ہے امریکہ جس طرح چاہتا ہے اسے پتا نہیں چلتا یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا جھنڈا بلند کرنا سمجھتا ہے اور وہ اپنا کام اس سے ہے یہ انتہائی بڑی گالی ہے اہل اسلام کو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہو سکتی اور دوسرے ہیں وہ اتنے بے حیا اور بے شرم ہیں کہ انہیں بات کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ وہ کہتے ایجنٹ ہیں آپ بتائیے دنیا میں کوئی ایسا ایجنٹ بھی ہوگا جو اپنی زندگی کی ہر راحت کو اللہ کے دین پر قربان کر دے نہ اسے مال ملے نہ دنیا کے اندر نام کا کبھی ہو خواہش مند ہو اور اس کی زندگی پوری کی پوری اللہ کے لیے قربانی سے رقم ہو کیا ملا اسے کیا ملا ان ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ تھے جو گانتا نامو بے میں چلے گئے اور یہ تو اب جھوٹ وہی بولتے ہیں جو لوگ جاہل ہیں یا جان بوجھ کر جاہل بنتے ہیں کہ یہ لوگ دسویں فیل کلچر ہیں ان میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں اب ریڈیو پر ٹی وی پر تمام کا تمام میڈیا ان کی کوالیفیکیشن سے لوگوں کو ہمیشہ جو ہے باخبر کرتا رہتا ہے یہ دنیا کے پڑھے لکھے ترین لوگ ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے گھروں میں اس قدر راضی تھے اس قدر کھاتے پیتے گھرانے سے آئے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس گھرانے کا کوئی شخص زندگی پر موت کو ترجیح دے گا تبھی تو یورپ کی مت ماری گئی اور اسامہ اوباما پیٹ رہا ہے اپنا سر پیٹ رہا ہے اور اپنے منہ سے اتراف کرتے ہر دوسرے دن کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے اور یقینا پورا پورے کا پورا کفر جو ہے اس وقت لفظ رہا ہے اور یہ صلیبی جنگ اب تمام ہونے کو ہے بالکل حوصلہ نہ ہاریے قرآن پڑھیے قرآن سارے کے سارے واقعات جو ہے ان پر روشنی ڈالتا ہے تو اللہ تبارک پتالا کہ نبی کہتے ہیں کہ میں انہیں تو کبھی اپنے ہاں سے دھتکاروں گا نہیں اس لیے کہ تم میرے قریب آ جاؤ اور تم ایمان لے آؤ کیونکہ یہ ایمان لا چکے اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو دھدکارنا تو اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے وہ قومی اور اے میری قوم میں یم فرونی من اللہ ان طرف اگر میں نے ان کو دھتکار دیا تو پھر اللہ کے مقابلے میں میرا مددگار کون ہوگا جب اللہ میری پکڑ کرے گا کیونکہ اللہ کے ہاں انبیاء رسول کے لیے اور غیر لمبیا کے لیے سب کے لیے معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے آفالات کروں کیا تم جو ہے وہ نصیحت نہیں حاصل کرتے سوچتے نہیں ولا اکول نا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولاب الغیب اور نا میں غیب کو جاننے والا ہوں ولا اکول نا میں یہ کہتا ہوں انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں ولا اکول اور میں یہ نہیں کہتا لینوفوم جو تمہاری آنکھوں کے اندر گٹیا لوگ ہیں لویا خیرا <سؤال> کہ اللہ انہیں خیر کے ساتھ ہم کنار نہیں کرے گا <سؤال> اللہ عالم بی معافی خوشی <انفوسیه> اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کتنا خلوص ہے اور کیا ہے انالمین اگر اہل ایمان کے بارے میں تمہارے پیچھے لگ کر میں ایسے کام کروں تو میں خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول علیہ السلاط والسلام نے اپنی زندگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے آپ کو ایک ایسا بشر بیان کرنے میں جس کے پاس نہ علم غیب ہے جس کے ہاتھ میں خزانے نہیں ہیں دنیا کے اور آسمانوں کے اور جو ملک ملک نہیں ہے فرشتہ نہیں ہے اور جو کبھی بھی ان لوگوں کی خاطر دعوت کے انداز کو بدل نہیں سکتا کیونکہ دعوت کا طریقہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ طریقہ بدلنا کسی نبی علیہ سلاط اسلام اور رسول کے اختیار میں نہیں تو جب یہ وہ واضح طور پر کہتے تھے تو ان کو اپنا الو سیدھا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تھا کیونکہ اگر کوئی غیر دان ہو اور کوئی رب الجلال والاکرام کی صفات کا دعوی کرے تو سارے انسان تو اس کی نقل نہیں کر سکتا پھر تو سارے مسئلے حل ہو جاتے کہ پیر صاحب تو پہنچی ہوئی سرکار ہے تو پیر صاحب خود کہتے تمہیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں شاہ کوٹ میں ایک پیر تھا ہمارے ایک دوست عبد الرحمان توحید ہوئے تھے لاکھ ہزاروی کی قبر پر وہ حج پر گئے اللہ نے انہیں توحید نصیب کی وہیں ان کا سامان ان کے قبیلے والوں نے اٹھا کر علیحدہ پھینک دیا اور ان کو بڑا ضلیل کیا جب وہ واپس آئے تو ان بیچاروں کو دنیا کی ذلت سہنا پڑی جو ان شاء اللہ آخرت میں اب مر چکے ان کے مراسب کی بلندی کا باعث ہوگی اللہ اللہؤ جنت میں اونچا مرتبہ دیا جب واپس آئے تو ہر روز کبھی بھینس چوری کبھی فلاں چوری اس بیچارے کو پکڑوا دیتے تو وہ بتاتا کہ لاکھ ہزاروی کی قبر کا جو مجاور تھا جب وہ مرنے لگا تو اس کو ایک تکلیف یہ ہوئی کہ وہ اپنا پاؤں جو ہے اس کو سینک کرتا تھا تو اسے آرام آتا حتیٰ کہ وہ اپنے پاؤں کو جنتی ہوئی کوئلوں کی انگیٹھی کے اندر رکھتا تھا اور اس کے گوشت کی بوٹیاں کہتے ہیں کہ ہمیں آواز کے ساتھ ٹرک ٹرک کرتی ہوئی ارسی نظر آئے اور ڈاکٹر بالکل اس سے بے بس ہو گئے کہ یہ کیا بیماری جب میں نے اس کے کان میں کہا کہ توبہ کر لو اب بھی شرک سے اس نے کہا ایک سووار کی حاضری تھی پیر کی میں نے وہ نہیں دی تھی یہ اس کی پکڑ اور اس حال میں بھی کہا اپنے مریدوں کو کہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں آگے جا رہا ہوں یہ ابو جہل کی نقل ہے جس نے مرتے وقت یہ کہا تھا جب اس کی گردن کاٹنے لگے ابن مسرود رضی اللہ تعالی صحیح بخاری میں اس کے یہ الفاظ ہے کہ اس سے زیادہ عزت والا کون ہے جسے اس کی اپنی قوم قتل کرے یعنی میں اتنا معذر ہوں کہ مجھے دوسری قوم کا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکا مارا تو اپنوں نے مارا نے تو ماری دیا کرتے کوئی بات نہیں میں عزت والا ہوں یہ مرتے ہوئے بھی اس کا یہ حال تھا یہ فراہ ہے تو یہ آج بھی موجود ہے قبر پوجنے والے اور پوجوانے والے اور قبر کی पूजा کا جھنڈا بلند کیے بغیر پاکستان میں ان کا الدھا نہیں ہوتا اور یہ اس کا جواب اللہ کے یہاں دیں گے اگر توبہ نہ کریں گے تو سب کے سب مارے جائیں گے اللہ نے توبہ کی توفیق تھا فرمایا کالو یا نو اب جب ساری باتیں ہو چکی تو انہوں نے کہا لو آپ نے ہم سے بہت جھگڑا کیا اللہ کے بارے میں بہت بحث کی اکثر تاجی اور تو نے تو کسر نہیں چھوڑی اس قدر تو نے کسرت کے ساتھ داؤ جو قومی لئی لمبا نہ میں نے اللہ صبح اور رات اپنی قوم کو بلایا اور ہر وقت ہر حال میں اے لانند بلایا میں نے خفیہ خفیہ بلایا مگر انہوں نے اس کے مقابلے میں اور زیادہ تمرد کا اظہار کیا تھا اکثر تو نے بہت کسرت کی جھگڑنے میں جس کا ہمیں ہر وقت ڈراوا دیتا ہے کم بھی ہل اب بھی نو والے سلا تو سلا وہی جواب دیتے ہیں کہ عذاب لانے والا نوح نہیں ہے نوح کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ تو اللہ لائے گا انشا اگر اس نے چاہا وَمَا بِمُعْجِزِينَ اور جب اس کی پکڑ آ گئی تو پھر تم اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو عاجز نہیں کر سکتے وَلَا انا حکم اور میری نصیحت تمہیں کیا نفع دے گی ان عرتوں اگر میں ارادہ بھی کروں کہ تمہیں نفع ہو جائے ان انصل اور میں تمہیں نصیحت کرتا چلا جاؤں انکان اللہ اگر رب الجلال والاکرام کے ہاں یہ تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہو کہ تمہیں بھٹکا دے تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے مواقع کھو بیٹھے ہو اور تم راندہ درگاہ قرار پا چکے ہو ہوں اور وہ تمہارا رب ہے تمہیں پیدا کرنے والا تمہیں پالنے والا وہ جانتا ہے کہ کس کو ہدایت نصیب ہوگی اور کون ہدایت کے لائق نہیں ہے وہ انہیں ہی ترجر تم مانو اسے یا نہ مانو بارہال لوٹو گے اس کی طرف اور اپنا حساب دو گے ام یقن افطرا کیا یہ کہتے کہ اس نے قرآن خود گھڑ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لہ دو تر یا اجرامی اگر میں نے یہ خود گھڑ لیا ہے معذر اللہ تو یہ جرم میرے اوپر ہے تمہیں اس کا ڈر کیا وہ نہ بری تجری اور جو تم جرم کر رہے ہو میں اس سے تو بری تم اپنا اپنا سوچو میری طرف نہ دیکھو وہ او ہی الا نوح, نوح کی طرف وحی کی گئی ان کو اللہ من کا دمن کہ اے نو اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہ لائے گا سوائے ان کے جو آ چکے وقت کے ختم ہونے کا اعلان ہو گیا فلاح تب تک اس کی کا یہ نوغم لو نہ ہو ان کی کرتوتوں سے تو نے حق ادا کر دیا مالک کے یہاں ان کی محنت تمام ہو گئی رب العالمین ناراض ہو گیا عذاب کا فیصلہ ہو گیا بس میں ان فون کشتی بنا بیا آلونا ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کی آنکھوں کا ثبوت ہے جس طرح بھی اسے لائق ہے وبینا اور ہماری وہی کے مطابق بنا وہ کہ عبادت کشتی بنانا ہو وہی ہے جو اللہ کے طریقے کے مطابق ہو کشتیاں بنائے حکومت چلائے یا نماز پڑھے اور سجدہ کرے سب اللہ کی عبادت جب تک اللہ کے طریقوں پر نہیں ہوگی وہ سب شیطان کی عبادت ہوگی جو جان بوجھ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا وباحینا نوح علیہ سلاق و کے لیے بھی اس طریقے کی پابندی لازمی ہے ولا خاط بنی فلین غالم اور میرے ساتھ مخاطب بھی نہ ہونا ظالموں کے بارے میں ان کو غرق ہونا ہے الفل نح کشتی بناتا تھا علیہ سلاۃ وسلام وک الما مرا علیہ مالا مِن قوم ساخر مِن مالا جو دنیا کے اندر بہت اقتدار دیے گئے اور خوشحال تھے وہ قریب سے گزرتے کہتے پہلے رسول تھا اب ترقان بن گیا ہے کشتیاں بنانے لگ گئے دیکھو کشتی پر کشتی بنا رہا پانی کہاں سے لائے گا کالا ان تسخرو منا کاگر آج تم ہم سے ٹٹھا کرتے ہو ہم بھی تم سے ٹٹھا کریں گے کما تسخرو جس طرح تم ہمارے ساتھ تھتھا کر کرے حسط انتری تم جان لو گے میں یا تی عذاب کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر کے رکھ لے وہ یا ہندو علیہ عذاب قیم اور کس پر وہ عذاب آتا ہے جو قائم رہنے والا ہے کبھی نہ چلنے والا ہے خالدی نہ فیحا اس میں ابد آباد جہنم میں رہیں گے اللہ اس سے محفوظ رکھے چاند دن کی مہنت کے لیے یہ ظالم کیا کر رہے ہیں جبکہ ان کے سامنے کئی مقتدر دنیا سے جا چکے اب ان کی قبروں پر پھول چڑھانے کے علاوہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں قبر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں وہ وہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں جنہیں مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے حتہ اضاجا امرونا حتہ کہ ہمارا حکم آن پہنچا وفارس تندور تنور ابل پڑا قولنا ہم نے کہا احمل اللہ من الا من صابا کام کہ علیہ السلام السلام ہر جاندار کے جوڑے جوڑے اس کشتی میں اٹھا لو یعنی سوار کر دو اور اپنے اہل کو سوار کر لو آپ کے تین بیٹے ان کی ازواج اور ان کی اولادیں اور اس کے بعد فرمایا سوائے اللہ من سا باپا علیہ القول جن کے بارے میں بات پہلے سے گزر چکی حکم ہو چکا یعنی ان کا بیٹا اور ان کی بیوی اور اس کے علاوہ کا صرف من آمن اور جو بھی ایمان لایا اسے بھی سوار کر لو وہ ماں آ من اما اللہ اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے صرف تھوڑے ہی لوگ تھے معلوم ہوا کہ آدمی اس دور میں کیا کرے اس دور میں جب اندھیرا بہت چھا چکا دعات ان الحق بہت کم ہے اور ان حاکموں کے کفر کی نشاندہی کرنے والے اس قبر پوجی کا رد کرنے والے چند چند لوگ آپ کو نظر آتے ہیں تو آج یہی ہے کہ ان کے ساتھ آدمی جڑ جائے تاکہ جب یہ کشتی میں سوار ہو تو ہمیں بھی سوار ہونا نصیب ہو جائے وہ کبو کی ہو کہا نولے سوار ہو جاؤ اے ایمان والوں خوشخبریاں وصول کرنے والے بسم اللہ مجرحا و مرسا انبی لغفور رحیم اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا رکنا بھی اسی کے اختیار میں ہے ان ربی لغفور الرحیم بے شک میں رب غفور رحیم یعنی اے اللہ اگر ہمیں کشتی میں ت نے سوار کر دیا یہ ہمارا کمال نہیں ہے تیری مغفرت اور رحمت سے ہم نے حال ہوئی کہ ہمارے گنا تون نے معاف کر دیے اور ہمیں اس قابل ٹھہرایا کہ ہمیں تو بچا لے اس اپنے غصے کے شکار سے جس کا نشانہ یہ بب بننے والے ہیں جو نوح کے ساتھ ٹھا کیا کرتے تھے وہ یا تجری بھی مئ جن کل کشتی ہے و ایمان کو لے کر پہاڑ کسی موجے برند جو ہو رہی تھی ان میں چل رہی تھی اور تیر رہی تھی اللہ اسے محفوظ رکھے ہوئے تھا وہ ناد نبنا اور نوہ نے اپنے بیٹے کو پکارا وہ کانا سی اور بیٹا ایک کنارے پر کھڑا تھا بدبخت ایمان نہ لانے والا یا بنیا بنیا پیار سے کہا جاتا ہے وہ پیارے بیٹے ار کب مانا ہمارے سب سوار ہو جا وہ نہ ساتھ نہ ہو یعنی مان اور میرے ساتھ آ جا بچنے والوں کا ساتھ دے لے آلا بیٹا جواب دیتا ساوی الا جبانی یا من الماء میں کسی پہاڑ کا اور اس کے کسی حصے کا جو ہے وہ پنا پکڑنے والا ہو جاؤں گا یا من الماء وہ مجھے پانی سے بچا لے گا کہ میں ڈوبوں قَالَ لَا آسِمَ الْيَوْمَ مِنْ <اللہ> کہا بیٹے آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے الا مرم سوائے جس پر اللہ کی رحمت اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہو وہ رکھی باپ بیٹا کی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک پہاڑ کسی موج دونوں کے درمیان ہائ بیٹا ورک ہو گیا یا اردو بلائی لائی ماں اکی. مالک تو زمین اپنے پانی کو نگل جا وی اے آسمان تھم جا روی ما پانی سپڑ گیا رکو بھی مالک کہ پورا ہو گیا وس جو جی، کشتی جوی پہاڑہر گئی یقین بہت للکوں میں ظالم اللہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ پھٹکار ہوں ظالم قوم کے لیے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا آمنا. یقیناً آج کشتی علو یہ اہل ایمان ہے جو اصطاع منصورہ ہے ان کا ساتھ دینے والے عقیدے کے ساتھ زبان کے ساتھ امن کے ساتھ ان شاء اللہ تعالی ان طوفانوں میں اسی طرح محفوظ رہیں گے جس طرح نوح علیہ السلاط والسلام اور ان کی قوم محفوظ رہی اور وہ آگ میں جلتے ہوئے دکھائی کیوں نہ دیں ان پر مسجدیں ڈھا دی جائے ان کے بچوں کے ٹکڑے کر کے ان کے بچوں کی شکل بھی انہیں دیکھنا جو ہے وہ نصیب نہ ہو سب کچھ ہو جائے اس کے باوجود وہ آگ جو آگ نظر آتی ہے حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے کے ساتھ ساتھ ایک ایک آگ ہوگی اور اس کے ساتھ ایک پانی ہوگا اس کا پانی آگ اور اس کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی اسی طرح آج آگ برسنے پر صبر کرنے والے اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے والے اللہ کے نام کے لیے مرنے اور مارنے والے گنڈے اور دہشت گرد ہرگرز نہیں ہے بلکہ دنیا کے سب سے شریف لوگ یہی ہیں بس اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ پڑے